ول محسن تمینس احرام دی چمالک والا زنا چالکی ستاسائی کتاب اللہ ہی علیکم داہکم دلہ فرس کر احلال کرشی تاسرہ زنا نشین سی وائی لٹ تاسو دین کا پالو نتاؤ سر مسر مصافین پدا سے ہال ان نکا کوگی سران بو تو ان کی, کی فمستم تا تم بھی من نوہوا چې فیدی والے تاسو او پرے مہر سردیہ فاتو ہو نجو رہن نفریہ نوور کویغی تدائی مروہ موقر کیشي والا جونا حال کوم فیما ترراضے تم بے اننی دگونا تاسو پے مہر کے ایچ رضا شے تاسو کورنے کےہ پغی میم باد فری پست مو کا نی من پویا متن و سیلا موسن مومی چینک پاک دا منو مو مرا چکاؤدو مومی نا فمیم نو نا سرکی سو نتاستیاتی بات کتاسو پیتاز نا کئے دل پیجاز مولا کا بلوف اور کئی تع مہرنا پختری کا محسلتی گیر مسافیات وبذا سال چپ نکہ باغ استلی کیا نبی یا احکار ازنا کہ ان کی ولا متخذات اخدان ان نبی پٹ نی ان کی اشنائے لرام فیزا وسنا نکلشی شد دین کا او کلی شی فین تین وفائشا نو کیا دی رات لکل بود کار فعلیہ مال المحسنات من اللزابم نپدی بہ چند سزا کلیمن خانت ماحوکم ہاشا دار فیم او مشکت پروتل وا تو وین اوکتا دا سبرک دا پار فید مند واللہ غفور اللہ سون دبل کم پتری کو خاص میں ربانوں کی بتاسوم اللہ تعالیٰ توفیق د ادر کی تاس الرام و یرید البی ال اغواریا کسان سان چرواندی پشاوت کو نوبسی انت ملوم ایلن عظیمان شکاگش اتا سود نی غلارنا پکو غالی دیرم یرید اللہ ان یخفف عنکم وغالی اللہ تعالی شان تیار اور الیسا سنا وخلق الانسان ضعيفا زگشی برکر شری انسان کمزورم مو لتا کم وا کل مخلستاسو دل نی پا دری کوتمی کئی دلو نتاسو سوتا گری پہردا متاث ولا تخت محلہ کا نب رحیم یقین اللہ, اللہ تلا دے پتا خاص رحم کو ظلم اور کچا اکڑ دام کے او او دا کارونا دہد نہ تیر و تن کے ظلم کو ان کے فسف نسلیخل وندرور جانتالی دا کا بائےرہ نان کتا سوڈکا گڈ گنا چاؤ منکشی نفرن کیاتی ک نماف بم تاستا منتاح اور مانو نئے چکر والے اور کڑی اللہ پائے نصیبت سب ناری نه والله پرخشتے دنا چاہی سکڑیم وال ننسائی نصبو میں مکت سبنا او ذناو لرمبر خری دا نه چای من فضم اوواړے د الله تعالنا دغ د فضلنا ان الله کانا ب کل شنالیمان یاق د الله تعلا پسیبانے پوے کریم ولی کل جانا مال گام مکرکان مرکل وارثان مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ مالنا چپری موربداروں رخ بلوان ولدی نا کدتے مان کموک سانچل سا سمنا دوستانی رائی سران پاتیب نوائی برفاد یقین پورت زنانو, زنانو باندھی بیما فت اللہ اور ابھی مقوال خرچ کی ریخ پل معلوم نہ پائی ہاتون کان زنانہ کانتا تم تاب داری کو ان کی اللہ اور رسول خان حافظات ساتنا کہ ان کی بوغد غائب والد خان کے بما حافظ اللہ دیو جن چہ لا دی ساتنا کرے دام والاتی تخافون نشوزا وغزنا اشیہ ر کو تعصود غید بن داید دا خلاف کو النا فایذو هن لا ولعذر غیتا ساسو خبر بلار ان لان کبھی یقین اللہ تعالی او چتو شان والیم وَإِنْ خِفْتُمْ شقاق بين او ييتص دخالف من دخذ خا فبعس ح من نقررك ف س دتكوننا دخ وحكم من بلف سلك دكنا دخذ کداک غاری دا حکمین اصلاح لران جو رخب پیدا کی اللہ پا منزا خزقاون کے ان اللہ کان علیما خبیرا یقینن اللہ تعالی پویا و خبردار دیپ باطنی و خبروں وعبداللہ و بندگی خاص کے اللہ لران وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَعَوْمُ وَشْرِكَوْا اللہ تعالی سرحی السیدن نو مسکنانوسر ول جاری کو گاؤنڈی نزد سرام وارلو بیو گاؤنڈیل سرام و صاحب مرغ رے داڑ سران فخر ان کی, کی بنو رخل کو الزین یب خلو ناکمتیا کئیم وا مِن منا سبل احکم کی نور گتم دیا تماتا ا پٹیا چلکڑی دی تد فضلام وا تدنا لل کافری نا جاب موہین اتارکڑے منا کافراند راجاب روا کن ولدی نکو لہو آ کانچر بلو نیاست ولاں کو لہو ولا ولا کر اوسو سیوی شیطان نقض پارامر کرے نبد مر کرے ذیلا شیطان وما ز علیہم اوسو بالو بدیم لو امنو باللہ والیوم الاخر کری ایمان ل لے بالاو پر درستنے وانفقو مما رزقہم اللہ اور خرچ کو لہائے شل عدل اور کرے بغیر نی نیاتی سواب ويعطي ملذنه اجرا نظيما او ارقيب خاصد قبل طرفن ثواب لهم فكيف اذا اجينا من كل امه بشهيد نصرن بيحان ذي الخلق كل شراء لهم ظهر امتنا شادت قومك وجينا بك على ها اولئك شهيدا ارلو مالر رسولا پری موجود سانک یو میل کفرو پتم کڑو لرمنی رسولیم کڑیم لو تو ہموار سے امو شی پٹا لاح ولا شیتا به شریقیشیا وبذل والجار والجار وما او بندگی خاص کہ اللہ رام اور مشری کو اللہ تعالی سرائیسوخ اور نیکی کو ہے مبدار سر نیکی قول او دا خپلوانو سراؤم او دا یتیمانو سراؤم اسکینانو سراؤم او گاونڈی چی خاون دا خپلوالای او دا نزی قد دیم او گاونڈی چی لرے دے آپ او مرگرے دا آڑخ او مسافر او ہاں مالک دی دیستا سوخی لاسو اے مرعانوین زہیم ان اللہ کل ان اللہ من کا نختم یقین اللہ تعالی نسو چالوئی اخلای خلگ تام الزین بخل آشمتیا کئی حکم کی نورو خلقو تم دشمتیا کولو او پٹی آغاش اللہ دیلا ورکڑے فضل خبل واتدنا للکافرین آزابا مہینا او تیار کرے مند کافران دپار آزاب رسوا گونکے فکوام تا کانچیارت خود پال درست واسو چ شیطان دا مرگرین و بد مرگرے شیطان وما ز علیہم لو امنو باللہ والیوم الاخر فانقوم مما رزقهم الله وکاں اللہ, اللہ بهم علیمان اوس تکلیف و بری خل کو کریمان راوڑے بالا پر استنم اور خرجی کولے بہ اخلاص داغ نہ چھیتی اللہ تالا اور گرے اودے اللہ تالا بدی وانے پوے والا ان اللہ لا یظلم میثقال ذرت و ان تک حسنۃ یضاعفها و یعطیہم لذہ ان اجرا النظیم یقینا اللہ ظلم نہ کی یہ وزن نے اور ذرے اور کئی دا ذرا برنی کی شہیدال سریں گے بھائی ہال درخلو کل چراؤلو ما در متنا گوائی ورک ان کے نرابولم گتالر آئے نبی پدی موجودو کسانم گوائی ورکن کے یوم ایزی یو ادھو اللذین کفرون آسو الرسول لو تصوا بهم اللہ و لا الله اللہ حدیثا پدور از بار مانو نکی آخلق چکو فر اکڑے دے آنا فرمانی رسول اکڑے دا چا موارشو اے پدی بان نیزاز مکام نبشری بٹولی دلّہ تعالی نے ایمان والوں منی دیکھے گئے مانزتا پتا سال کی چتا سن نش ہے سردی پوئے گئے پاغل فاضو چ سوائے اور منی لکھے گئے حالت جنابت کے مگر کتیری دن کی دلارے ترائے پورے چولابئے وئ کم مردولا سفری نو جا کولا مستم سا فلم تجدو ما اوکے سو بیماران یا سفر وانے یا راگلیہ تن ساسو داجت فلنا یاد زنانو پلوسرام نیتا سو اوب ن تمکی پخور پاک وان نلاصراق گئے بخل موکنو بخل اسنوم یقینا اللہ تعالی موافق ان کے بخنا کے ان کے الم طائل الذین اوتو نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ و یریدون ان تضل السبیل عین مگر ایک سانتا چور کڑیشے ہوتا ہے اور کتاب نام اخلی گمراہ الرم او واری ہے تاسو گمراہ کی دلارے نام والله اعلم با اعضائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اور اللہ تعالی لا خپو دے استا سب دشمنانو اور پورے اللہ تعالی لا کار چلے ان کے او اور پورے اللہ تعالی لا مددگار مینل ہاتور خرف نمس لاندی دائک سانچی یہو دیا داسی خلگ دی چ کلمی کلیمی الله گفل مناسب زی نام اوائی دی مونگا اوری دستا خبری و مونگا نمانو توگوکی دا استا تا دیا اوری دلو نکڑے شیم اوائی دی رائے نا کلیمان تاوول کئی پخپل جبو اوی اتراز جوڑے ہی ساسو پہ دین ماننے ولو انہم قالو سمعنا و آتعنا و اسمعا و انظرنا لکانا خیر اللہم و آقوام او کدیوے لئے چموارے دو موگا خبرمانو اتوارا زمگا خبریم او موگتا نظروں کا خام خادا بغرہ دید پارا و برابرہ ان کے بید ایمان لرام ولیکن لعنہم اللہ ہم بے کفرمو فلا یؤمنون الا قلیلام لیکن لعنت کرے پدیبان اللہ پس ود کفر دریم نیمان نروردی مگر لگم سد کل کبل سوجو فن راب سب دیوکان فلا ایش کتاب درکڑے ایمان روڑے پائے کتاب چیمگا نازی کرے دے تصدیق کون گرے دا کتابوں اونجے دا وسر دییم ماک دے نشران بکوں منگا سمو واپس میں او گرزو پشاگانوں داہی یا بلانت کو بدی لک لعنت کروں گا پو خالی والا او دے دا حکم دا اللہ تعالی پورے گنے شرم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء شرق بل فقترائے یقین اللہ تعالی چرکڑ شی دا سرام اور بخن چار پار چوگاڑی اچا چشر ککو اللہ تعالی سرائے گنا الم تران فم بلی اللہ بلکہ اللہ تعالی پاکی چالر شاڑی ظلم نشی کے دیکھ پدیبا نے جور اللہ کفا بھی او اگو را سر جوڑی پلانے دروے داترو للذین کفروا مینتابے نفروہ من الذین مزین سبیلا گورا کورکڑا کتاب یقین کئی پمنتروانے او پابند گئے تے غیر اللہ اوائی دی کافرانو پوارکیم صدا کافراں کھ ہدایت والدی د مومن عند العرب لہاظ اولائک الذین لعنهم اللہ ومن من یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیران دا خلق دی جلاہ پہ لعنت کڑے رہن پان تی چر بہ نا پارا مددگارا سنکیر آشتر دے خلکل را سد بادشاہ نشین کی ری خلک رام بقدر گجورے کتابتا ملک نازیم دی حسد کی دخل کو سلام پائے چل اور کڑے فضل یقیناً ورکڑ مونگا کو ابراہیم السلام ت کتابو و اوپو معنی پیگمبری اور بادشاہویا فن منا می و مین سدان ہو جان سی رام نئے زیادہ مان روڑی پریم او بغی چی مخت ناریم نورے جہان اور گرم کڑ شو لذی نف کفرو بیاتی ن سو نسلیم نارم کلما نوزجت جلودوں بدلناهم جلودا من غیر حالی ازوق العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما یقیننا کسان چھ کفر اکڑے پایت نظم زرے اوبا سیزو منگا دیل رب غور کے اروہ چھ سٹکو رشید جی سرمانے بدل بکو دیل سرمانے سواد دینا نورے دید پارا چھو سکی عذاب یقین اللہ تلا زور حکمت ولدی خالدین سنت خلوم جناتی خالی دین فی بدام ذلن آ سانچی مان راو ریم امر نیکی نیک, رین نیک خام ما داخلو بم گیل رائ جن تا چی بھئی گیلا نا ہمیش بہ دی پائے دیر بی ان پائے کہ بھئی پاکلاخلو بم گیلر سوری ہمیشتا میلاح کم تم بینیا ان اللہ ان اللہ کا سمی یقین اللہ تا چا دا قوی مان دائے تام او کل اچ فیصلے کو خلک ترمی فیصلے قویم پہ انصاف یقیناً اللہ تعالی ڈیر خدا چواز سپائے یقین اللہ تعالیٰ ہر صوری اور سوینیم رسولا خیروں ایمان والو تابداری کو تابداری علم اختیار والو استا نو کجا گڑا راشی تاسو کورنے کی پیاوس جس کے نو گرزو ہے دا جگر اللہ اور رسول تام کہ ایماندار ہے پالا اور رسول سن ہے دا کار دے غرورے او دیر خاستے دا انجام بلہاں الم ترے اللذین یزعمون انہم آمنو بما انزل الیک ما انزل من قبلک یرید نا ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امرو ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ا یعنی کہ سانت جدائی چیمان راوڑے دی پائے کتاب جنازل شیرہ تا تام او پائے جنازل شی استانہ محکم کوشش گئی دی کہ فیصلے اسی تو غو تا و ہا داریدی د خو گم شو شی کو فر بو کین بدو او غواری شیطان جګم جی راکی دل را په گمراهل ری ویزا قیل لهم تعالوا ال انزل الله الى الرسول رایت المنافقین یصدون عن قصودهم اكم احشوا الی سید تام راش حق تاچھ اللہ نازل کرے اور راش رسول تا انتو منافقان خلق چھ مخڑیسانا مخڑول فکیف اذا صابتوں مصیبتوں بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوکا يحلفون باللہ ان ردنا اللہ احسانا وتوفیقا نصران گری دریحان کلاچور سیدی تیا موصبت و سبب دا غام علچ مخ لے گلی لاسونو دریم بیا رازی دی تا تا قسمو نگی بالا من خونو قختل مگر نین کی کہ اللہ جوڑخ کول اولائک الذین یعلم الله ما فی قلوبہم فارزہم و یعظہم و قلہم فی انفسہم قولا بلیغا دا داخلک دی چی پی جن ی اللہ عاشق ذری بزرونو کریم نمو خوا روا دینم اواز کوتی تا اوا دی تا ددی ذنفسونو مبارک یاد دی پ مجلسونو کی خبر آ سرنا کا و ما صلنا مر رسول الن علی اطاع بن اللہ ولو انه مظلموا انفسهم جاءوا کف استغفروا الله لهم لوجد تواب انا دے لے گلے منگا اس رسول مگر دیر پاراچ را خبر دے امن شی اللہ پہ حکم او کدی خلکو کو کلچ ظلم کو بخل نو تال راگل بخنے کوختے اللہ نا بخنا دیر پار رسول خام خامون دلیبو دی اللہ لراتو بقبل ان کے رحم کون کے فلاو ربک لا یومنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینو سم لا اجدو فی انفسیم حرجم مما قضی تاوی سلیمون تسلیمان نن نداد دغرنگ دادی چوئی قسم دستا پر نشی مومنان کے دے تردی چیسلب کی بتا پارا خبر کے چپیداشی ددی ترمیم بیا بدی زرونو کے سخبگان دائیں فیصل نہ چاقڑی اور تاب پتاوارسری باندھے چول ن زانانو نخبل یا دخبل د خپل کورون نه نبی تابدارې دې نهبی کویم نه کوو د کار ل را مګلت کسانو درری نام ولاوان نه هم لکان نه خیر الله هماش د او کری کړ کر چې تواز کې دی شیم خا مخادی د پاه بړی غوریم او زیاد کله کوون کې دې زرون لر پ ایمان خاڑی اوخام تو منگا دیتا رسید لارم و, و, و رسول کمال میننبی نو صدیقی نو شہدائے و صالحین و حسن اللہ کا رفیق اچان چتابی داری اکڑ دا رسول دا کسان بام مرغی رائے کسان چنام کڑے اللہ گام چین پیغمبران دیو صدیقین دیو شہداری و صالحین نیکان او اور خیصری دا خلق بمر کر تیا کیم نوزہ پارا ڈلے ڈلے یا <شَهِيدًا> یقینا کرے اللہ پما ریتاح پم کلش زنو سر حاضرم نوپستاسوپ کس دوستی سر مرغر ن کامیاب شی و کامیاب فلقاتل فی سبی للۂ باخرام واطل فی سبی لغل پارک چ قربان کی رپ آخر چاچ جنگ اللہ دن ن پارا و جل شدے یا غالب شم زُرْدِ وَرْكُوبُمْ غَادَتْ سَوَاعِلَ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا سوجو ساسو جنگ نکو اید اللہ عظیم نو چتوالی دا باراں او تبس کو نو دا کمزور نو ناری نو زنانو دا بچو آ کساں چائی وے رب زمنا او باسی مونگا ذری کلی نہ چ ظلم کو ان کی ریا حلم اور عاقم لا خاص تخپن طرف نہ کار چلے ان کے اور عاقم لا رخل طرف نہ امداد کو ان کے آمنوا يقاتلون في سبيل اللہ قاتل قاتل تعود فقاتل اول شیتان ان دشیتان کا نبام ایمان ولا خلق و لنگ اللہ پارم اور کافران جنگی بلار دعوت کے نقطہ جنگو کے مرغرو دشیتان سرام یقیناً چل شیطان دے کم علم یخشون الناس دشے تند کمزوری الم خشیام مسلا فلتی مال کوراس ویلیشو بندو سات اخبل لاسونا در جنگ دا و نا او پابندی زمان سے کوئے او زکات ور کوئے نار گلا دا شفرس گشوبدی بان جن کول نتوخ یوڑل د دینایری دخل کو نا پشان تو یری د اللہ نام بلکہ زیات یری گی وقالو ربنا علم كتبت علينا القطع لولا خرتنا الى اجل تارکی رجوریم مو تو فیبر مش کمل چی تاسو لا بتاس لر مارگ اگرجنو بنگلو مضبوط کے اوچی ویسم ہسن تک تاس خوشالی وئی داخو دا طرف ندام وئس منندے کو تکلیف دوائی داست نا دل طرف کا دہ داٹو دلہ ترف نریل کینی شری پوشی پ مقصد دا خبران فیناسی آ چور سیتا تس خوشاری سور سیتا تس تغلیب خلق دلے رسول اور پور اللہ اور روکو کے سابر من رسول ومن تو اللہ کابی داری د رسول اکڑا نقیناً تابداری اللہ اکڑام اوکھشام تاب دارے گلے منگت پی بانے ساتن کو ان کے وا فا برض میتھم میم گئیرکول سنگ گا کبل نلشی سار ملسنا بار نرگل سی ودا چیری ویلی ولو یقو نتل و کفا بلا اور اللہ اللہ ہا مش... کی ہائے چیدی سے جرگے گئی نمخواڑا وعددین آوزان سپارا پالا پورا دے اللہ تعالی کار چلے ان کے افلا تدبرون القرآن ولو کان من اند غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کسیرا آیتی سوچ نکی با قرآن کے دا قرآن دنیز دا غیر اللہ نام خام خامون دل بیدی پدی کتاب کے غلطے ڈیرے ویزا جاہم عمرم من اللمن والخوف آزاہو بے ولو ردوہ ویل لرسول ویلہو للمر منہم لعالمہ اللذینہ استنبتونہو منہم او کل شراش دیتا ہے او خبر نامن یاد یری خورای دیاغی لرا بے او قدی ور رسولی آغا رسول تاو خاندانو د پویت د دینا نو خامو خوا پویشو به پری خبر وانے کسان چراخلی دا خبر لرز دینا ولولا فل اللہ علیکم اللہ کنے فضل الله علیکم و رحمته لطبعت مشیطان قلیلا قليلا کنا فضل الله پتاسو بو قران اور رحمت الله پر رسول الله علی خامخار وانشی بیتناس و پشیطان پسٹو ما سوال لگنا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف اللہ نفسک و حر دل مومنین نجنک وعد اللہ عزیم نوشت والد پارا تکلیب نشیور کے دیم مگرستان نفستان تکلیب نشیور کے دیم مگرستان نفستان اور تزیور قوم و مینان لڑپ جنگ اصل اللہ فباس زین کفرو اللہ اشد و باسوں تنگ قیلام نزدید جبن کی اللہ جنگ اللہ فران سخت جنگ کو ان کے اوڑ سخت سزا اور ان کے میں شفا تن حسن تل یق اللہ نصیب منام چاچ سفارش کو سفارش قیستامرا پرخا سواب چاچ سفارش کو سفارش نہ کارد لرا پیٹے دگنا دائے دویم دے لارسی بانے طاقت درم کے تم بتہ دن فہیو ویاسن منہا اور ان اللہ کا نالا کل ان حسی وام کلچ سلام اکڑی تاؤس سلام جواب ور کیڑ خیصد آئین آیا واپس کہیں یقین اللہ تعالی پارسی دے حساب کو ان کے اللہ لا الہ الا اللہ مل ومن نسلق من اللہ, حدیثا اللہ دے نش حقدار خام خارا کنڈی بتاسو قیامت رستا چیشک نش پائے کی سوکھ دے ڈے رشتی ند اللہ تعالیٰ نے خبرو کولو لوکیم فڈ الہ تلاسوا ملکی سواڑ چایت آ چا تیل آگ سوک چل تلا چرو بن مار سو لوت کفرو فتک سوام فلافان چاسم کف رکھ سنشائی کفر گڑے ن شتا نی سنافقان دوستان ترایا پورے شری ہجرت پار ہجرت نام نیسے دلرام او منی سے مددگار الی نسلو نہ علاقوں کام او کا تلو قوم قَوْمَهُمْ مگر کسان چالق دری دراس قوم سرام چستا سودائی پمنس کے لوزی دنگ بند یا غان سی خلنگ شیرازی تا اوستاو بندی ایدائی سینے زدینا چ جنگو گی دا اوسرا ہے جنگ کی مرغری شیر قوموں پر سلام و ان شاء الله لصلطهم علیکم ولقاتلوگم فئن تذلوگم فلم یقاتلوگم والقى الیکم السلام فما جعل الله لکم ولہم سویلام اللہ دی بے زور اور کڑے خام خا جنگ میں کرے تاؤ سرام ڈکڑ دیسونا جنگ نکیتا بلکہ پیش کی دی تاؤ سرو گام نئے درکڑے تاسل پری بان نے سلار ستنا جی خری دونا یا من کم یا منو زرتا سلک چاہیے گواڑی چا من شیتا سنو پامن شی رو مخبل پاروک سری اوگر زولی شی روبلتا تام ون نو زی پائے کے بندیم سُلْطَانًا لن منی سے دل رہا آواز نہیں دل رہا شکم زہستہ سو صبر شی بڑے ادا گسان دی درکڑے مونتا لرا رہا ددی بجن کولوانی دلیل حرام وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فدية رقبة مؤمنة عديت مسلمة لاهله الا يصدقون ندیب بکار یو مومن لراش قتل کی بل مومن لیکن قتل یہ پخطائے او چا چی قتل کو یو مومن لرہ پخطائے نپدبان دے آزاد والد یوم رئی مومن می او دیت دے شور کے دے مشیروں احل قتل کری شیطا لیکن کائی اے خیراتی پریگری سڑ دانی پہار دارے چا پخل مومی بتا سو باندھی ازادی مومن او سائ بوخ لوزیم پیارے بتا او ور کر پورا مختلف فَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِّن اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا دو, دو مرے دبان لب سے اللہ تلا حکمت جہنم و خالدنظیم اور چاچ قتل یومومن من کسدن سزا دد جہنم دے ڈیر وق پورے بئی پائے گی کرے اللہ تلا پانتی ایمان والا کلچ سفر کرے تا سود اللہ دین دام دا تحقیق وائے اوموائے حق جاتا چھ پیشکیتا اسا کلمہ دا اسلام چھتا مومنن تب تغونا رضا الحیات الدنیا فائند الله مغانم کسیران آیت آسو لٹوائے فریبان سامان دا جن دنیاین ندا اللہ سرشتر غنیمت ندیرم درنگے دارنگ و تاسم محکیل نہ احسان و اللہ پتاس بانے وہ مضبوط والی د دن نہ تحقیق کا ملوم بانے خبردار لا لاس برابر بدر جگے آ کسان جناستی د جاد نامانی کچھ نہیں خاندان درم ابل طرف تج جہاد کو ان کی دا اللہ دین دا دارہ پارا معلن و نب سنو ابد اللہ المجاہدین کسان تجیح کی بمال خرچ گولوم پناس تو خلقبانی اور مرتبہ کل واد اللہ الخسنم الله اللہ تعالیٰ جنت چیم اجر دیر درجات گندے اور دے اللہ تعالیٰ خن کم کے رحم کو ہوں گے انزی ن توفاسم کالو کنفی یقینا کسان چساخائی ملاک پدا سیال کی چزل نکڑی مخلے خدل ادرام وائی و تم لائک پسکار کیو ایتا سو اوئی ما کم نوری کرے ملکی آلو تبدیت پولا جہن موس نوز مکد اللہ تلا فراہش تاسو رت کے من الرجال لا کسان زید لانے جانلفی نی نجا دیا کن کمزوری کری نو زنانشی چوس نریل پاردوتلومی لاردوتلو سبلاحم کا نبلہ ہو آفو ردا کسان چل دی اور چاچی تو کو دلہ تین دار اب میرے پزم ککیم سیدو ڈیرو فراخیم و مئی اخروج میں پر نیت چیجرت کی اللہ اور رسولتم دیا لکھی دلمر یقین واقش اللہ تعالی سرام دے اللہ سفر کرے تا سب ملک نیشتہ پتا سبانے کو کمیں کم تاسو تمازو در کا تنامی گئے سبان فِيهِمْ کا فران یقینا دشمنا طَائِفَةٌ فاقم تلومت ماک و او خوی کے او کہت دل رمو پوخ دیرکیم او دید رگی اوڈالا تدین استا سرام او دی نسی ایخبل و سلیم فیضا سجدو فلیکنو من ورائکم والتات طائفتن نخرا لم يصلو فلیصلو ماک کلچری شری بیا شریب اصلا سنشا تولارم رشیا بل اڈلا چمن پور کی تا سرام و لیاخر ہوں اسلحم سیائی بچا دزانوسلی اخبل وین کفرولو تخلون واڑی کا کافران خلک د جی غافل چې جی تاسو د خپل واصللو د سامانونو د حمله به و کي ولا جناح حاله من کانه کوم مظمې مطور نه او کو اسلحتكم اصلی ح کوم د کونا تکلیفی د باران دجه جی یا تاسو بیماران چې کې د ا خضو حرقملات نام ان اللہ دل کا فری نظاب یقینا اللہ تیار کرے کا فرانس فیضا قبئی تو مسلط فضک اللہ قیام کو جنوب کرچ مسکا سو پڑ سخت کے په سختہ یہکیم میاد دویں لا لہ بولاڑے او پناستے او بارخو نخ بلوں فزت فاقیم السلام تو مفاقی مصلسلام کلہ چې بارام چہے تا سودار قسمیری نام نمونبرابر گائیں ان نصلہ تکان نہ سالل مؤنیہ کتاب ب مووقط یقیہ نمونذے پمومناانوان لے فرس ک شوئے و پلٹولوم کا فران کتاس درمند یقین نا درمندی لگ سنگ جاسو درمن شیو ترجون من اللہ ہال ارجنو کا نل والی م او ملا نا سوب نو چید نلری اللہ ولا یقینا نازل کرے کتاب فحق سرام دید پارچ فیصلے کریں پون دخل خوم پار طریقہ چلاتا کرفیان کا نفور رحیم بخن واڑا تو پارا دری مقین لائے بخن گون کے رحم گون کے لاتو جاد ان اللہ منگان خوان اور جگر کسانت کے چولی جانگ نقینا اللہ تعالیٰ نقوی آسوک چیر خیالت گردی اور ڈیر گنگار وهو تخو نا سی ولاخ لا بہ من القول زان پٹی دی دخل کو نا وزان نہ بٹی دی اللہ نام خال دار جا خود دی سرے کلش دی جرگی ک یہاں ہے چ نہ کھوخی اللہ ک میں وے نا گانے او کان اللہو ب ما یعمل نا محیطا اودے اللہ تعالی ذری پکاروں مراگی رہوں کے ہان تم ہا جا دن حیات دنیا خبردار تاسوئے خلکو جگڑے کونت گرو ترف نہ سکھ بلا سر جگڑی ددی د ترف نہمت یا سوکھ بشی ددی بچ کو بانے بان چاچام شا کو بدامل یا ظلم بخن تلب کرام اب ممید اللہ درا بخن ان کے رحم ان کے ومن فإنما اللہ علی من حکیمان چاشو کو یو گنام یقیناً کہ یا گنا لرا زرر بدد بزانیم او دے اللہ تلا پو یا حکمت نوال رئیم ومن یک سو خطیئتاً نوائسمن سمائرمی بھی بریئن فقد احتمل بہتانو ایسمن مبینام چاشو کو یا وڑو کے گنایا پختائیم یا غڑ گنایا پختائیم بیا بدنامی پائے سر پاک سڑیم یقین نوچتان بدنا فضل علیکم اور خام خواہ قسکڑو اولدینہ شتا خطا کی فیصلہ گیم انبی لا رخی دی مگر دل قانونا ان نقصان نشی ذر کو لے تعالی ہے اس نقصان وانزل اللہ আলাইک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تكن تعلم وکانہ فضل اللہ علیک عظیما اور نازل کیا اللہ بتاوانے کتاب او پوئے دے کتاب چ حدیث دے او تالیمی ذکرے تا سداے ششتاے پتنواں او دے فضل اللہ تلا پتاوانے نیلو لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقهن نو معروفن او اصلاح بین الناس و من يفعل ذلک ابتغاء امرضات اللہ فصوفا نؤتیه اجر النظیمان نشت ایس فیدام پڑی روز جرگو در خلقو گیم ما سوان جرگی دا آجانام چوکم کی پسدق قولو یا نور نیک کار یا اسلاح کی پمند خلکو گیم چا چوکرد دا کارونا دپارد لٹولو درزاد اللہ نظر دے ورکو بمگادت صواب لیم رساچ مخالفت گو رسول نام اروسائے اروان شیرے غیر دلار ایمان والو نام آڑو بمگلے ترف د چیاؤڑی جن شرگال شیرکڑی شیغرکی دائ گتھا چالر چو گاڑی چاچرک گلا سرسمن یقین گمراش دے پمرائے سرام دی شیتا مس نوئی دلان سیو مگر زنا نوتام دی دیرام مس نوئی مگر شیتان سرکشتا نو وقال لا نتخذن من عبادك نصيبا مفروزا لعنت كه لا بعدى الشيطان اغوي ليزب خامها جولم استغى بندقاننا اه سمقررا ولوذ لنهم ولو من ينهم والامرن فليبطكن زعن اللنعامي ولا امرن فليغير خلق خامخہ خا ادی توبخواہ یشاد پیش گم خامخہ خا ادی توبہ خام خا حکم کوم پریکے ودی غو گون اند ساروم خامخہ خا حکم بکم دی بدل ہی بدل لا دین دا اللہ پیدا ہے جوڑخ و من یتخذ الشیطان ولی من دون اللہ فقد خسر خسرا مبینا چا شونیو شیطان نرا دوست دالاںن سیوام یقینن دے توانیش او بتان یا د ویون هم وما یا دومو شاطان الله غوررا وا کېدي سرهشیطان اور سوگانې ورتهخیم واې نهېدي سره شیطان مگر دوکې والا اولاے ک جہنم جهننممو ولا چېدونانہ محیصا دا قسان زید د ورتو دری جهننم دی نه به ممیی دغې نا زیر تختې زلوم ولز نام من آملاتی مان راؤ می نیک زرداخلو بن گی جن تنتا شی گیلا دائے ولی آمی شبئی دیپائے کے ہمیشہ وعد اللہ حقا ومن دلہ من اللہ اللہ وادنی کتاب نی دین و سواب موقوف ساسو پخای آرزو گانو ن پار کتاب والاچ مل کو بدل بور کے شی رائے ولا جد لو مند نیلا ہے نب میزان دپارا دلہ ن سیوان سوکھ دو سو ن و مستیچ ملکو دیکم کنک زماری مومین دا دا دا دا خلیل اصوق دے زیادہ دا شان آن چتا وی کلیخ بالمخاس اللہ تام احان دار چے ایک ہستا قیدو عمل والے ہیں او تاوی داری کلی دین د ابراہیم علیہ السلام چکل کو توحید وانے اون یولہ اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام در پر خاص دوستاں وللہ ما فی السماوات وما ما فی الارض و کان اللہ بكل شیء محيط اور خاص دا اللہ اختیار کی جا سیون کفن سام خلفتی کم فی ہن وما لم فی فی ما کتا فیمن ترغبو نان تنو ہنام وافین اور تپوس کی دستانہ پبار د حکم د زنانو کے اللہ تعالی حکم در کی تا استدی اور ہاگا چلستلشیب تاسو بانے پری کتاب کے پو بارد یتیمانو زنانو کے آگا یتیمانی چنور کوئی تاسو دیتا ہاگا مہر و نفقا چفرشین دپارد دیم اور اغبت کوئی چتاسو نکاو کے دی سرام دارنگ حکم درکی پو بارد کمزورو بچو کے اوکل شہ د پاریتی بانو پہ انصاف کو لوگ ان خیر ان فن اللہ کا نبی علیمان اور شکایت آسوس نے کار یقیناً اللہ تعالیٰ پائے بانے پوئے ریم خا فتم بالحا نو نو اوکو زنانہ یار خا دت گنل داغی یادم خڑول نشت گنا پرڑو چروگوں کی کورنے کی روغ قبل وسلح خیروں حضرت روغ کار ریم اچول پنپسن کے خرص بخل حقباً خبیر و خیستا ملک یقینا اللہ سو ملون بانے خبردار ریم ینس ملوہر فلات میلو کل میلے فتر کل ملک و تکوف نلاح کا گفور رحیم اچری تاقت نلر چرابر والے تا سو پوندی کا اگرسکاسو مو رکگی گے تاسو تپ پور کگے چپرے گا جا شا خدا خاون بے پرواب کے اللہ حراف فراخی کا ان کے یقین کلک حکم ورکڑے کسان تچ کتاب ویراسو کفر کو یقیناً اللہ اختیار کیا کی شری اسمان کیا اسم کے اور دی اللہ تعالی بے حاجت اور خاص دختیار کیا کے آسمان کیا چریز اور پورا اللہ تعالی کار چل ان کے سویاتری وکان اللہ تعلام بو بجیتا قدرت دروں کے منگان یوری دو سوابن فند اللہ خرام و کان اللہ دا دا دا دنیا سوکھ چی رد اللہ تعالبا منامین ای مان وال شیکل کلار پہ انصاف قولو شادت کا انکید اللہ دبارام اگر کستاسو پہ نفسونو بانی ضرریم یا استاسو پہ مورب لائریوخ پلوانو بانی ریم این یکن غنی یا نو فقیرن فاللہ اولا بہمان قوی آغا مادداری یا فقیرین اللہ تعالی زیاد مہربان دے پائی دوارو فلاباری خبر یا مڑ یقین خبردارم آمنوا آمنوا رسولی انظر من قبل ایمان آسولی پورے ایمان دوڑے پالا ک پا رسول اور پائے کتاب چنا جلکڑ پسول پا اور پائے کتاب نو چنا دلکڑی نخیم بلاہی <تصفح> ہو ملا کتبی اور چاچ کو فرو کو پالنا ادا پ ملائے کو پ کتاب نداغ اور رسولہ نداغ رض رستن یقین گمراہ دے دے پمرائے لریم لم گ انذل الله تعالى شديد بخنانو کی دے گناہوں نو <تصفح> انوالا ہروان دی لرا بسم اللہ جنت بشری المنافقین نب ان لهم عذاب النلیمان زر اور کا دی منافقان لوا ی یقینا دی بار عذاب ذرناک الیذین یتخذون الکافرین اولیاء من المؤمنین عِنْدَهُمُ الْعِزَّتَ فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جميعًا دا خلق ور تیری دی داغی یقیناً عزت اختیار خدا عم فل تما فلاحی اور یقیناً تعلی تبانی پری کتاب کی راخبرام شکلو نے تاسو آیا اللہ تعالی سے کفر کی بائے اور ٹوکی کی بائے بوری نموکھنے داہ خلق سرا تم دی جا ورن نو جی بنور خبرو کی کن یقینن تعصبم داہ پشانتے گنہگار ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا یقیناً اللہ برا جمع کی منافقان و کافران خلق بجانم کی بیوزیں اللذین یتربسون بکم فا انکان لکم فتح من اللہ قالو ولم نکم معاکم دا خلق دیچ انتظار کی استاس پبارکیم کبی استاس زپارہ سے گٹھا دا اللہ دا طرفنا اندیوئیم قائنو منگ استاس مرگیم نصبانے متا سوانے فلو یا وَلا يجعل الله للكافرين على المُؤمننينَ صَبيلا ن الله وَفَسلووج ساسُتر منندقِ عملد بر أي جرنوررك الل كافًا لابُم منبان صلغلَم إن المُنافقين يخادِعون الله وَوهو خادِهُ وَإِذَا قَامُونَ إِلَى الصَّلَاةِ قَامُونَ كُسَعَلَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا یقیناً منافقان, منافقان خلق دوکی قید اللہ صرع اللہ ودی سرم دوکا قیم او کلچری پاسیگی مانزتان و پاسیگی دی ناراس ناراس خودنے کے خلقو تا بخبل عبادتونوں او نیادی دی اللہ درام مگر رے لگم مذذبذبی نہ بین نظر الک لالا ھو لا ھو لا ھو و من یذل اللہ فلن تجد له سبیلا گردوردی پمین ذر زوارڈ لو کے ندیدی وترفتہ ندیدی وترفتہ عاصوب ش اللہ بلاری کی نو بنمی تاغظ پر لاد ہدایت یا آئیہ اللہزین آمنوں لا تتخذوا المکافرین لیا من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانم مبینان ایمان والا و سے کافران در دوستان چور تیرے گئے دا دوستانی دا مومنان انان آیا غوارے شکر زویتا سواللہ در اپزان بانے دلیل اخکاران فرسمی نم لو کمال مگر کسان چکڑی دمنا فقت نع او منگول اکلکی کی بدین اللہ اخلاص خاص اللہ دبار کسان دی خاص مرغری دم و منان زرد وق اللہ تلام و منان تو سو ر لڑ اللہ, اللہ, اللہ تع شکر, شکر گزار